میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کرامات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی پہ حاضر ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیا صاحب اختار قادری رضوی دامت برکاتہم علیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام نے ایک حدیث پاک رقم فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینا باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ نگاہ اشاق کے نگینہ دوکتوں کے لیے سفینہ بگڑوں کے لیے قرینہ صلی اللہ تبارک وطیہ علیہ وسلم کا فرمانے عظمت نشان ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعلی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے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 صحبی و بارک وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو سبحان اللہ درود پاک پڑھنے والا کس قدر بختور ہے کہ اس کا نام بم ولدیت بارگاہر صالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے یہاں یہ نقطہ بھی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز سن بھی لیتا ہے اور اسے علم غیبی عطا کیا گیا ہے کہ وہ درود پاک پڑھنے والوں کے نام بلکہ ان کے والد صاحبان تک کے نام جان لیتا ہے جب خادم دربار کی یہ قوت سماعت اور علمی غیب کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار سرکارِ والا تبار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اختیارات اور علمی غیب کی کیا شان ہوگی وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریادیں سن کر بزن اللہ ان کی امداد فرمائیں گے میں قربہ اس ادائے دست گیری پر میرے آقا میں قربا اس ادائے دست گیری پر میرے آقا مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ صلو سو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و سخبی و بارک وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین پچھلے سلسلے میں آپ کی خدمت میں کرامات کی اقسام کے متعلق معروضات پیش کی گئی تھی آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کرامت اللہ تبارک کا و تعالیٰ کا کرم بلکہ کرم بے مثل ہے جسے چاہے اسے نواز دے اللہ تبارک کا و تعالی اپنے دوستوں کو ہمیشہ معزز اور مکرم رکھتا اس لیے اہل دنیا جب انہیں مختلف طریقوں اور حرموں سے مغلوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تبارک رب تعلی اپنی قدرتی کاملہ سے کسی امر صادق کے ذریعے اپنے بندوں کو اہل دنیا پر غالب کر دیتا ہے جس سے ان کی عزت و تقریم پہلے سے بھی دوبالا ہو جاتی ہے اللہ تبارک رب تعلی کے ایسے کرم کو تصوف کی زبان میں کرامت کہا جاتا ہے کرامت کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تبارک کا وطلا کی کرم اور عنایات سے ایسا فعل جو اس کے اولیاء سے سرزد ہو جس سے انسانی عقل اور قوت سرنگو ہو جائے یہ کرامت کہلاتا ہے کرامت تاجر ولایت ہے جسے جس اللہ تبارک کا وطلا اپنے دوستوں کے سروں پر رکھتا ہے شیطان چونکہ اللہ عزب وجل کے ولیوں کا ازلی دشمن ہے لہذا جب کسی مقام پر اللہ کے ولی کی ولایت ظاہر ہوتی ہے تو شیطان باطل قوت کو اکٹھا کر کے اس شمعی ولایت کو بجھانے کے لیے اداوت کا میدان سرگرمی عمل کرتا ہے اللہ عزل اپنے ولیوں کو سچا کرنے کے لیے ان سے ایسی قوت کا اظہار کرواتا ہے جس سے باطل آجز ہو جاتا ہے اور دین مصطفیٰ سر بلند رہتا ہے تو ایسا واقعہ کرامت بن جاتا ہے اللہ اجزا کے ولیوں سے کرامت کا سرزد ہونا برحق ہے جس طرح ولایت نبوت کا سایہ ہے اسی طرح کرامت بھی معجزے کے تابع ہیں یعنی اولیاء کی کرامتیں محبوب کائنات شاہ محدودات محمد پاپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے معجزات کا معجزات اسبات نبوت کے دعوے کی دلیل ہیں جبکہ کرامات تصدیق معجزات ہیں کوئی مانے یا نہ مانے کرامت اپنی جگہ پر کرامت ہے ولایت چونکہ سرمدی ہے اس لیے کرامت بھی سرمدی ہے جب تک یہ کارخانہ زندگی رواں دواں ہے تب تک کرامتیں اللہ وجل والوں سے ہوتی رہیں گی کیونکہ جو کرامتیں آج کے ماضی کی یاد تازہ کرتی ہیں کبھی ہی وہی ماضی اس زمانے کا حال تھا اور آج کا حال کل کا گزرا ہوا ماضی ہے جس طرح وہ حال کرامت سے خالی نہ تھا اسی طرح آج کا حال بھی کرامات سے خالی نہیں ہے بلکہ ہر دور جامع ولایت سے لبریز ہوتا ہے کرامت عقل کے نزدیک ناممکن و محال نہیں اس لیے افعال کرامت اللہ اجز وجل کی قدرت میں داخل ہے اور ان کا اظہار بھی شریعت کے کسی اصل کے برعکس نہیں ہے کرامت ولی اللہ کے سچے ہونے کی بھی دلیل ہے کیونکہ جھوٹے سے کرامت ظاہر ہوتی ہی نہیں کیونکہ کرامت اللہ کے ولی کے ظاہر ہونے کی کسوٹی بھی ہے اہل تصوف کا کہنا ہے کہ کرامت کا ظہور دو درجے سے ہوا کرتا ہے ایک اضراری اور دوسرا اختیاری جب تک کیفیت اضطرار کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ ظاہری وجود سے کوئی کام ولی کی ذات کے لیے باعث استرار ہو جائے اور اس حالت میں کرامت کا ظہور خود اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے ہو جاتا ہے اس میں ولی کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا اور کرامت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ولی اللہ کی ذات خود بخود ایک امر ناممکن الوجود کی خواہش پر اتر آتی ہے اور اس کی حقیقت جامعہ اس کے نہ ہو سکنے والے کام کے وقوع میں منہمک ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ذاتی باری تعلیل اس کو وقوع کا جامعہ پہنا کر خلق اللہ پر اولیاء کی حجت قائم فرما دیتا ہے قرآ کریم سے جواز کرامت کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں قرآن مجید میں بہت سی آیات ایسی ہیں جن سے کراماتِ اولیاء کے برحق ہونے کا ثبوت ملتا ہے چنانچہ سورہ عال عمران میں اللہ تبارک و وطلا عزوجل ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز المان جب ذکر اس کے پاس اس کی पार, نماز पार, پڑھنے पार, کی جگہ جاتے اس کے پاس نیا رزق پاتے کہا؟, کہا اے مریم, اے مریم。مریم، اے یہ تیرے, تیرے, تیرے پاس کہاں سے آیا ہے اللہ کے پاس, پاس اللہ سے ہے دلاغ، ویٹ اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب حضرت سید اللہ ذکریہ اللہ نبینہ و علیہ سلاۃ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی علہا کے پاس آتے تو موسم گرما میں ان کے پاس سردیوں کے میوے پاتے اور موسم سرما میں گرمیوں کے میوے پاتے تو ایک مرتبہ آپ نے پوچھ لیا کہ مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں تو اس پر سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ مجھے میرا اللہ تبارک کا وط وجن بھیجتا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میدانی چینل کے ناظرین خوب یاد رہے کہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی انہا پیغمبر نہ تھی بلکہ عزوجل کی مقرب ولیہ تھی ایک اور مقام پر سیدہ مریم رضی اللہ تعالی انہا کی کرامات کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم ہم سے کچھ اس طرح اشاد فرماتا ہے ترجمہ ایک انزل ایمان <sniffracippers> اور کھجور کی جڑ پکڑ پکڑ پکڑ اسے اپنی طرف ہلا تجھ پر تازی اور پکی کھجوریں گریں گے تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی کر اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ جس کھجور کے درخت کے پاس جلوہ فرما تھی اس طرح بے موسمی تازہ کھجوروں کا ملنا کرامات میں ہی شمار کیا جاتا ہے اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک کا وطلا نے سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ سلاط و کے پیارے امت کے ولی حضرت آصف بن برقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت کا بھی ذکر فرمایا ہے تو اللہ تبارہ کا وطلی قرآن کریم میں اس تسکرے کو کچھ اس طرح سے بیان فرماتا ہے چنانچہ انیس میں پارے کی سورہ نمل کی آیت نمبر انتالیس میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ ایک کنزل ایمان جن بولا کہ میں وہ تخت حضور میں حاضر کروں گا تب اس کے, کے حضور اجلاس برخاست کریں اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں اس جن کے اس کہنے پر سید اللہ سلیمان علا نبی والی صلاح وسلم نے فرمایا نہیں مجھے اس سے بھی جلد چاہیے تو وہاں پر موجود آپ کے اجتماع میں آپ کی امت کی پیارے ولی حضرت آفس بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے جس کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے انیس سو پارہ سورہ نمل آیت نمبر چالیس ترجمہ کمز المام اس نے ارض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کروں گا ایک پل مارنے سے پہلے پھر جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا تو کہا یہ میرے رب عزوجل کے فضل سے ہے ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ اس بات سے سیدنا سلیمان علی نبینا والی سلاۃ وسلام متحد ہوئے نہ آپ نے انکار فرمایا اور نہ انہیں محال نظر آیا اسے کسی صورت میں بھی معجزہ نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ سیدنا آصف بن برقیہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ پیغمبر نہیں تھے بلکہ سیدنا سلیمان علا نبینا و علی سلاۃ وسلام کی امت کے ولی تھے اور ڈا محلہ یہ سیدنا سلیمان علیہ سلاط وسلام کی امت کے ولی کی کرامت تھی اگر یہ معجزہ ہوتا تو اس کا ظہور سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ سلاۃ والسلام کے مبارک ہاتھ پر ہوتا اسی طرح میرے محترم اسلامی بھائیو اور قرآن کریم میں ایک اور مقام پر شان اولیاء اور کرامت اولیاء کا زبردست ثبوت عطا کیا ہے چنانچہ سورہ کہف میں اصحاب کہف کے واقعے میں کتے کا اصحاب کہف سے باتیں کرنا ان کا تین سو نو برس تک غار میں سوتے رہنا اور طویل عرصے میں ان کی کروٹوں کا بدلتے رہنا کرامات ہی میں تو شمار ہوتا ہے اللہ تبارک کا وطلا قرآن کریم فرماتا ہے پا نمبر پندرہ سورہ کحف آیت نمبر اٹھارہ ترجمۂ کنز المان اور تم انہیں جاپتا سمجھو اور وہ سوتے ہیں اور ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹی بدلتے ہیں اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ ایسے سننے والے اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیچھ پھیر کر بھاگ جائے اور ان سے ہےبت میں بھر جائے یہاں پر تبارک و کے عزوجل نے اسحاد کہف کے واقعی کو بیان فرمایا ہے کہ کس طرح سے اللہ تبارک تعالی نے انہیں طویل عرصے تک غار میں موجود رکھا رب العالمین کے اذن سے وہ کروٹے بدلتے رہے وہ تو وہ ان سے وابستہ ان سے نسبت رکھنے والا ایک کتا اس کا ذکر بھی قرآن کریم نے فرمایا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل پر سننے والے ناظرین قرآن مجید کے بیان کردہ ان تمام واقعات سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کی تمام افعال ایسے ہیں جو کہ بظاہر ناممکن نظر آتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرب والوں کو کرامت کے اظہار سے مکرم فرمایا ہے فائی اور مدنی چنل کے ناظرین یہ تو تھے وہ معاملات جو قرآن کریم میں اولیاء کاملین کی کرامات کے ثبوت کے طور پر میں نے آپ کی خدمتیں پیش کی آئی اب احادیث کریمہ کی روشنی میں کرامات اور اس کے ثبوت کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں چنوچی اسباب کرامت کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں جن سے کرامت کے برحق ہونے کا واضح ثبوت ملتا ہے ان میں سے ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علی مرزوان کی موجودگی میں ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے ایک امت کے تین افراد کسی جگہ جا رہے تھے جب رات ہوئی تو انہوں نے ایک غار میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا اور اس کے اندر جا کر سو رہے جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو پہاڑ سے ایک بڑا پتھر لڑکا اور اس غار کے منہ کو بند ہو گیا وہ پریشان ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے ہمیں اب اس سے کوئی رہائی نہیں دے سکتا ہاں یہ صورت ہے کہ اپنے اپنے پرخلوص عمل کو اللہ تبارک و تعالی کے حضور بطور سفارش پیش کرتے ہیں چنانچہ ایک نے کہا میرے ماں باپ زندہ تھے اور میرے پاس چند بکریوں کے علاوہ دنیا کی کوئی دولت نہ تھی اور انہی کا دودھ میں اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا اور میں روزانہ جنگل سے ایندھن کا ایک گٹھڑ لایا کرتا تھا جس کی قیمت ان کی اور اپنی خوراک پر خرچ کیا کرتا تھا ایک رات میں دیر سے گھر آیا تو میرے بکریوں کے دودھ دھونے اور ان کی غذا کو اس میں بھگونے سے پہلے ہی میرے والدین سو گئے میں وہ خوراک کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیے کھڑا رہا حتیٰ کی صبح ہو گئی جب وہ بیدار ہوئے اور کھانا کھا چکے تو پھر میں بیٹھا وہ کہنے لگا یار عبول عالمین ازل اگر میں اس معاملے میں سچا ہوں تو ہمارے لیے کچھ شادگی پیدا فرما اور ہماری فریاد رسی فرما نبی پاک صاحب لولاک علیہ و وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ اسی وقت اس پتھر میں ایک جنبش لی اور اس بند غار کے دہانے پر شغاف ہو گیا ان میں سے دوسرے آدمی نے کہا میرے چچا کی ایک خوبصورت بیٹی تھی میرا دل اس پر فرفتا ہو گیا تھا میں اس کو اپنی طرف دعوت گناہ دیتا تھا لیکن وہ نہ مانتی تھی یہاں تک کہ میں نے ایک مرتبہ بڑے بہانوں سے اسے بڑی رقم کا لالچ دے کر اپنے پاس آنے کو کہا تاکہ ایک رات میرے ساتھ خلوت میں گزارے وہ میرے اس لالچ پر راضی ہو گئی لیکن جب وہ میرے پاس پہنچی تو میرے دل میں اے رب العالمین تیرا خوف پیدا ہوا اور میں نے اس سے ہاتھ کھینچ لیا اور وہ دینار بھی اسی کے پاس رہنے دیے بار الہا اے رب العالمین اے مالک و مولا اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو ہمیں اس غار سے رہائی عطا فرما سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پتھر میں پھر کچھ جنبش پیدا ہوئی اور غار کا منہ پہلے سے زیادہ کھل گیا مگر اب بھی اتنی زیادہ نہ ہوا تھا کہ یہ لوگ باہر نکل سکتے پھر ان میں سے تیسرے نے اس طرح سے فریاد کی کہ رب العالم جل میرے پاس کچھ مزدور اجرت پر کام کرتے تھے ایک دفعہ میں نے تمام مزدوروں کو اپنی اپنی مزدوری دے دی مگر ان میں سے ایک کہیں غائب ہو گیا میں نے اس کی مزدوری کی رقم سے ایک بھیڑ خرید لی دوسرے سال یہ بھیڑ بڑھ کر دو اور تیسرے سال چار ہو گئی اسی طرح ہر سال وہ بڑھتی رہی چنانچہ چند ہی سالوں میں ایک ریوڑ بن گیا اتنے میں ایک دن وہ مزدور بھی آ نکلا اور کہنے لگا تمہیں یاد ہے میں نے مزدوری پر تمہارا کام کیا تھا اب میں اس کے معاوضے کی خاطر تمہارے پاس آیا ہوں مجھے اس کی ضرورت ہے میں نے اسے کہا ہاں یہ تمہارا مال ہے لے جاؤ میں نے سب کی سب بکریوں کا ریوڑ اس کو پیش کر دیا اس نے کہا مجھ سے مذاق کرتے ہو میں نے کہا نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے سارا مال اسے دے دیا اور وہ لے کر روانہ ہو گیا اور بہت خوش ہوا اے رب العالمین اگر یہ میری بات سچی ہے تو مجھے رہائی عطا فرما نبی پاک صاحب لاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ وہ پتھر غار کے منہ سے سرک گیا اور یہ تینوں غار غار سے باہر نکل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بدالا ہے مدنی چینل پر موجود اسلامی بھائیوں ملاحظہ فرمایا آپ نے یقینا اللہ تبارک و تعالی و کی بندے جو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں رب العالمین کے حضور سچی توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں رجوع لانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی اعلی وجل جب ان سے راضی ہوتا ہے تو انہیں کیسی کیسی نعمت عطا فرماتا ہے ان پر کیسے کیسے کرامات فرماتا ہے انہیں کیسی کیسی کرامات سے نوازتا ہے ان کی دعاؤں میں کیسی کیسی مقبولیتیں رکھتا ہے یہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں حدیث پاک سے پیش کیا یقیناً ان تین بزرگوں کی دعا سے اس انہوں نے کیسی کار کے منہ پر پتھر کا آنا اور پھر ان کی دعاؤں سے اس مصیبت کا ٹلنا یہ کرامت نہیں تو پھر اور کیا ہے معلوم چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اور ہمارے پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی احادیث کریمہ میں کرامات اولیا کے مبارک تذکرے کو فرمایا ہے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و بارک وسلم کی امت کے اولیا جو یقینا پچھلی تمام امت میں امتوں میں افضل ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی میٹھے نبی سوہنے ندی منموہن نبی، کادے نبی، کے بدر الدا نبی، طیبہ کے شمس الدوہ نبی، دافا جملہ بنا نبی، شاہ اے روزے جزا نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر افضلیت عطا فرمائی ہے حضور علیہ سلاۃ وسلام کے صدقہ و وسیلہ سے آپ کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور الحمد رب العالمین اسی طرح تمام امتوں کے اولیاء سے محبوب کبریا سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ و بارک وسلم کی امت کے اولیا کو شرف و مقام کے لحاظ سے برتر فرمایا ہے تو جب پچھلی امتوں کے اولیا تو کرامتیں دکھائیں پچھلی امتوں کے اولیا کی دعائیں مقبول ہوں ان کی دعاؤں کی برکت سے مشکلیں آسان ہوں حاجتیں پوری ہوں غم غلط ہوں ان کا تذکرہ قرآن کریم میں آئے اللہ تبارک انہیں اتنا بڑا عزمتا فرمائے کہ پنکھ جھپکتے ہی وہ اتنا بڑا تخت سیدنا سلیمان علی سلاط وسلام کے حضور پیش کر سکے کتا ان اولیاء کی نسبت کی برکت سے تو باہر سمیٹے یہ کیسے ممکن ہے کہ پیارے آقا بدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا امتی حضور علی سلاط وسلام کی امت کے اولیاء سے محبت کرے ان اولیاء کاملین سے پیار کرے ان اولیاء کاملین سے نسبت رکھے ان اولیاء کاملین کا مرید ہو جائے ان اولیاء کاملین کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے اور پھر اسے بہار اور برکتیں حاصل نہ ہوں یقیناً وہ ضرور اولیاء کرام کی بہاروں کی برکتیں حاصل کرے گا اور ان کرامات اولیاء سے حصہ اس کو ضرور ملے گا آئیے میرے محترم اسلامی بھائیوں اب بھی پیارے آقا مدنی مصطفیٰ اثرا کے دلہا صلی اللہ و بارک وسلم کی امت کے اولیاء کے واقعات آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں حضرت عبد الواحد بن زید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک غلام خریدا جب رات ہوئی تو وہ مجھے نظر نہ آیا میں اسے تلاشتا رہا اور ساری رات اسے اپنی نگاہوں سے اوجھل پایا جب صبح ہوئی تو میں نے اسے اپنے قریب پایا اس نے ایک دلہم مجھے لا کر دیا جس پر سورہ اخلاص کا نقش تھا میں نے پوچھا یہ تم کہاں سے لائے اور ساری رات کہاں تھے کہنے لگا حضور ایک ایسا ہی دلہم میں آپ کو ہر روز اس شرط پر دے سکتا ہوں کہ رات کے متعلق آپ مجھ سے کلام نہ فرمائیں مجھ سے سوال نہ کریں کہ میں کہاں تھا اور کیا کر رہا تھا میں نے اس کی یہ بات منظور کر لی چناچی یہی قصہ رہا کہ رات تو وہ غائب رہتا اور صبحوں کو ویسا ہی درہم مجھے لا کر دیتا کہ جس پر سورہ اخلاص شریف کا نقش ہوا کرتا جب بہت سے دن گزر گئے تو میرے ہمسایوں میں سے کوئی میرے پاس آیا اور کہنے لگا اے ابد الواحد تم اس غلام کو بیچ دو کیونکہ وہ کفن چو ہے جب میں نے یہ سنا مجھے بڑا رنج ہوا میں نے اپنے پڑوسیوں سے یہ کہہ کر ان سے رخصت لی کہ میں اس معاملے کی خبر لوں اس دن جب شب ہوئی عشاء کی نماز ہو چکی اور میرا خادم میرا غلام میرے پاس سے جانے لگا تو میں اس کے پیچھے چل پڑا کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے بند دروازے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کھل گیا اور پھر اشارہ کیا تو وہ بند ہو گیا اسی طرح دوسرے اور تیسرے دروازے پر بھی یہی معاملہ ہوا میں در پردہ برابر اس کی ان حرکتوں کو دیکھتا رہا آخر جب وہ نکل کر چلا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا یہاں تک کہ وہ ایک چٹیل میدان میں جا پہنچا وہاں اس نے اپنے سب کپڑے اتار کر ایک ٹاٹ کا لباس پہن لیا اور صبح تک اللہ تبارک و کر و جل کے حضور نماز پڑھتا رہا اور جب فارغ ہوا تو آسمان کی طرف منہ اٹھا کر یہ دعا کی کہ اے میرے سب سے بڑے آقا و مالک پروردگار دگار جل میرے چھوٹے آقا کی مزدوری مجھے دے دے اسی وقت آسمان سے ایک درہم آ پڑا اور اس نے اٹھا کر وہ اپنی جیب میں ڈال لیا میں اس کا یہ قصہ دیکھ کر بہت متحیر ہوا حیرت زبا ہو گیا اور اس کے اس حال سے مجھے دہشت ہوئی پھر میں بھی کھڑا ہوا اور وضو کر کے دو رقایتیں پڑھیں اور میرے دل میں جو خطرات تھے اللہ تبارک کا وقت اعلی نے کرم کیا وہ جاتے رہے میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی مغفرت کی دعا چاہی اور اپنے دل میں اس کو آزاد کرنے کا مسمم ارادہ کر لیا اس کے بعد جو میں نے وہاں دیکھا تھا کسی کو نہ بتایا اور مجھے معلوم بھی نہ تھا کہ یہ کون سا مقام ہے کیا معاملہ ہے میں رنجیدہ خاطر ہو کر وہاں سے لوٹا مگر کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک گھنے جنگل میں ہوں یکا یک میں نے سبز گھوڑے پر ایک سوار کو دیکھا اس نے خود ہی مجھ سے پوچھا اے آج تم کہاں یہاں کیسے گئے میں نے اپنا سارا واقعہ اسے کہہ سنایا اس نے کہا تمہیں خبر بھی ہے کہ تم اپنے شہر سے کتنے فاصلے پر ہو میں نے کہا مجھے تو خبر نہیں کہ یہاں سے کتنا فاصلہ ہے کہا بڑے تیز رفتار سوار کے لیے بھی دو برس کی مسافت ہے یعنی ایک گھوڑا دو برس تک سفر کرتا رہے تو جتنا سفر طے کرے گا اتنا سفر تمہارا تمہارے ملک کا اور اس جنگل کا ہے میں بہت حیران ہوا پھر اس گھوڑ سوار نے مجھے کہا آپ پریشان مت ہو یہی رہو آج رات وہ تمہارا غلام یہاں دوبارہ آئے گا جب رات ہوئی تو یقانک یکا یک یقاق وہ یہاں آ پہنچا اور ایک دسترخوان لیے ہوئے جس پر ہر قسم کا کھانا موجود تھا مجھ سے کہا اے آتا کھاؤ اور آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا میں نے کھانا کھایا اور پھر وہ اسی طرح نماز پڑھنے لگا پھر میرا ہاتھ پکڑ کر کوئی اسم مبارک پڑھا جو میری سمجھ میں نہ آتا تھا چند قدم میرے ساتھ چلا کہ یقائق یک میں اپنے گھر کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا پھر مجھ سے کہا اے آقا کیا تم نے مجھے آزاد کرنے کی نیت نہ کی تھی میں نے کہا نیت تو ویسی ہی ہے کہا اچھا تو میری قیمت لے کر مجھے آزاد کر دو اور آخرت میں بھی تمہیں اس کا اجر ملے گا پھر اس نے زمین سے ایک ڈھیلا اٹھا کر مجھے دیا میں نے دیکھا تو وہ سونے کا تھا اس کے بعد وہ غلام تو چلا گیا اور میں اس کی جدائی کی حسرت ہی کرتا رہ گیا پھر میرے ہمسائے میرے پاس آئے اور کہنے لگے میاں اس کفن چور غلام کا تم نے کیا کیا میں نے کہا خبردار خاموش تمہیں معلوم بھی ہے کہ وہ کفن چور نہیں بلکہ وہ تو اللہ تبارک و وطلا کے اولیاء میں سے اور پھر میں نے جو اس کی کرامتیں دیکھی تھی انہیں کہہ سنائی تو وہ سب کے سب رونے لگے اور اپنی گزشتہ توہمات اور گستاخیوں سے توبہ کرنے لگے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس ایک واقعے میں ایک ولی اللہ کی کس قدر کرامتوں کا ظہور ہے وہ ولی کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا مقرب ہے رب العالمین اجزل نے اسے یہ تصرف عطا کیا ہے کہ وہ چاہے تو سینکڑوں میل دور رب العالمین العالمیل کے حضور کھڑا ہو کر تنہا عبادت کرتا رہے رب العالمین العالمیل کی بارگاہ سے اسے سونے کا سکہ آتا ہو پھر اللہ تبارک و وقت اللہ اسے یہ تصرف اتا فرمائے کہ وہ مہینوں کا سفر چند ہی سیکنڈوں میں طے کر لے اور پھر اپنے مالک کے ارادوں سے بھی آگہی حاصل کر لے اور پھر اللہ تبارک کا وطاء اللہ وجل اسے یہ قدرت و کرامت سے بھی نوازے کہ واپس اپنے مالک کو اپنی جگہ پر لے کر آجائے اور پھر اللہ تبارک کا عز از وجل کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ ملاحظہ فرمائیے کہ وہ مٹی کو اٹھائے تو وہ سونا بن جائے سبحان سبحانندہ اس طرح محبوب کبریا سلطان انبیاء سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت میں بے شمار اور یا کاملین ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ عزوجل اللہ وجل ہم کرامات اولیاء کے سلسلوں میں کرتے رہیں گے میٹھے اسلامی بھائیوں اللہ عزوجل ہر دور پہ اپنے مقبول بندوں کو کرامات و تصرفات سے نوازتا ہے الحمد انہی اولیاء کاملین میں آج کے زمانے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اختار قادری دامت برکات علیہ جو کہ شریعت متحرہ اور طریقت منورہ کی وہ یادگار سلف شخصیت ہیں جو علم اور عملاً قول و فعلن ظاہر و باطن احکامات الحیہ کی بجا آوری اور سنن نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے اور کروانے کی روشن نظیر ہونے کے ساتھ ساتھ کثیر بزرگ بھی ہیں امیر سنت دامت برکاتہم سے صادر ہونے والی کرامات کا تذکرہ آپ کے مریدین طالبین بیان کرتے ہی رہتے ہیں آئیے میں بھی کو ایک معتبر اسلامی بھائی کے حوالے سے امیر اہل سنت مد علی کی ایک منفرد کرامت پیش کرتا ہوں چنانچہ گلزار طیبہ سرگودا کے ایک معتبر اسلامی بھائی کا خلفیہ بیان ہے جس کا لب لباب ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص قتل ہو گیا پولیس نے ابتدائی تفتیش کے دوران ایک اٹاری اسلامی بھائی کو بھی شبہ میں گرفتار کر لیا اس اسلامی بھائی کو کہتے ہیں کہ جو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم ہوم عالیہ کے ذریعہ قادری بن گیا ہو اٹاری ہو گیا ہو یعنی حضور امیر علیہسنت مد اللہ العالی کا دستے بیعت ہو اور غصے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید ہو اسے ہم اٹاری کہتے ہیں تو پولیس نے ابتدائی تفتیش کے دوران ایک اٹاری اسلامی بھائی کو بھی شبح میں گرفتار کر لیا اور لے جا کر حوالات میں بند کر دیا وہ اسلامی بھائی نہایت ہی شریف خاندان سے تعلق رکھتے تھے قتل سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہ تھا گھر بھر میں کوہرام مچ گیا دوسری طرف اس اسلامی بھائی کی حالت بھی غیر ہو گئی کیونکہ حوالات کا تصور ہی اس قدر وحشت ناک ہے کہ بڑے بڑوں کی حالت پتلی ہو ہی جاتی ہے گرفتاری کے دوسرے دن تین پولیس والے اسلامی بھائی کے پاس آئے ان کے ہاتھوں میں تشدد کرنے کے مختلف آلات تھے وہ اسلامی بھائی سے کہنے لگے صحیح صحیح بتا دو قتل کس نے کیا ہے ہم تمہیں آدھا گھنٹہ دیتے ہیں خوب اچھی طرح سوچ لو ورنہ ہمیں اور بھی طریقے آتے ہیں یہ سن کر مارے خوف کے وہ اسلامی بھائی کاپنے لگے اور بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لے. اسلامی بھائی کا کچھ یوں بیان ہے کہ پولیس والوں کے جانے کے بعد میں نے وزو کیا اور دو رقائد نفل ادا کر کے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کیریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب رضوی دامت برکات کا تصور باندھ کر ان کی بارگاہ میں بے تابانہ یوں تغصا پیش کیا کہ حضور آپ کا مریض سخت مشکل میں ہے نہ جانے یہ پولیس والے میرے ساتھ کیا شروع کریں گے میں آنکھیں بند کیے اس تغاثے میں مشغول تھا کہ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا میں سمجھا کہ شاید وہ پولیس والے آ گئے ہیں اب میری خیر نہیں میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ایک نور سا کمرے میں پھیلا ہوا ہے جب میں نے پیچھے مڑ کر اپنے کندھے پر ہاتھ رکھنے والے کو دیکھنا چاہا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے سامنے میرے پیرو و شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیا صحاب اور کادری رضوی دامت برکاتہم ہوں علیہ تشریف فرما تھے سبحان اللہ سبحان اللہ میں بے اختیار روتے ہوئے حضور کے قدموں میں گر پڑا آپ دامت برکاتہم ہوں علیہ نے شفقت فرماتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے لگا دی اور دلاسا دیتے ہوئے کچھ یوں شاپ فرمایا بیٹا گھبراؤ مت ان شاء اللہ کچھ نہیں ہوگا سب بہتر ہو جائے گا مگر کچھ وقت لگے گا آپ صبر کیجئے جاتے وقت ایک ورد پڑھنے کا کہا اور تسلی دیتے ہوئے تشریف لے گئے امیر اہل سنت دامت برکاتہم ہوں آلیہ کی بیداری کے عالم میں آمد اور زیارت سے میرے بے چین دل کو قرار آ گیا اور میں رات بھر نام سے سویا رہا الحمد رب العالمین رات بھر کوئی پولیس والا دوبارہ نہیں آیا صبح جب ایس ایچ او صاحب آئے تو انہوں نے مجھے اپنے آفس میں بلوایا میں ایک بار پھر ڈرنے لگا کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہوگا شاید رات پولیس والوں نے ان سے میری شکایت کر دی ہے لرستے کانپتے جب ایس ایچ او صاحب کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھے اپنے قریب کرسی پر بٹھایا اور خلاف توقع کہنے لگے گھبرا وقت آؤ میرے ساتھ ناشتہ کر لران تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کل تک جو لوگ تشدد کرنے پر طولے ہوئے تھے آج ایسی خیر خراہی کہ ناشتے کی دعوت دے رہے ہیں خیر میں چاروں چار ان کے ساتھ ناشتہ کرنے لگا ناشتے کے بعد ایس ایچ او سا نے کہا ایک بات پوچھوں سچ سچ بتاؤ گے میں نے کہا حضور پوچھیے کہنے لگا یہ بتاؤ کہ رات کمرے میں تمہارے پاس جو بزرگ تشریف لائے تھے وہ کون تھے یہ سن کر میرا دل بھرایا اور بیداری کے عالم میں زیارت اٹار کا روح پرور منظر یاد کر کے میری آنکھیں بھیگ گئیں ایس ایچ मेरी نے میری حالت دیکھی تو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے آپ پریشان مت ہو पुलिस مجھے پولیس والوں نے بتایا ہے کہ جب وہ مزید تفتیش کے لیے آپ کے کمرے کی طرف گئے تو وہاں سفید روشنی پھیلی ہوئی دیکھی اور ایک بزرگ بھی وہاں موجود تھے جو آپ سے کچھ فرما رہے تھے ان کو دیکھ کر ان پولیس والوں پر ایسی حمت تاریخ ہوئی کہ وہ تفتیش کرنے کی بجائے ڈر کر واپس ہو گئے مجھے بتائیے میں نے ایک سرد آہ کھینچی اپنے آنسو پہنچے اور ایس ایچ او صاحب کو بتایا کہ وہ میرے پیرو وسل شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اریاس قادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ تھے جو کہ تبدیض قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بانی اور امیر ہیں ان کا گھر باب المدینہ کراچی میں ہے ایس ایچ او صاحب رات والے واقعے سے پہلے ہی بڑے متاثر تھے جب میں نے مزید امیر اہل سنت دامت علیہ کا مختصر تعارف کروایا تو انہوں نے بڑی عقیدت کے ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ سے ملاقات کی خواہی ظاہر کی انہوں نے مجھے ہر ممکن تعاون کا یقین بھی دلایا الحمد امیر اہل سنت کی بیداری کے عالم میں آمد کی برکت سے مجھ پر ذرہ برابر بھی تشدد نہ ہوا دوران تفتیش میں بے قصور ثابت ہو گیا اور کچھ ہی عرصے بعد مجھے باعزت رہائی بھی مل گئی ارض احوال کی پیاسوں میں کہاں تاب مگر ارض احوال کی پیاسوں میں کہاں تاب مگر آنکھیں اے ابرے کرم تکتی ہیں رستہ تیرا اللہ عز و جل کی امیر اہل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ جس طرح اللہ تبارہ کا وطلاء الز نے اپنے اولیاء کاملین کو تصرف عطا فرمایا ہے کہ وہ چاہیں تو باب المدینہ سے سرگودھا اللہ تبارک و وطلاء کے اذن سے حاضر ہو کر اپنے بے چین و بے قرار مرید کے احوال سے باخبر ہو کر ان کی مدد کو پہنچ جائیں اللہ تبارک کا وطلاء الزل کا کتنا بڑا کرم ہے کہ الحمد رب العالمین امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ جیسی ہزتی ہمارے درمیان جلوہ فرماہیں اور ان کی یہ لادلی چہیتی تحریک دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ نے ہمیں ایک بدلی مقصد عطا فرمایا ہے آپ بھی میرے ساتھ بلند دعویٰ سے دھورا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ و اس بدلی مقصد کے حصول کے ل ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے امیر اہل سنت دعوت برکات کی لاڈلی چہیتی تحریک دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب خوب سنتوں کی بہاریں لوٹی دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے لیے بے شمار مدنی قافلے شہر بشہر گاؤں بگاؤں سفر اختیار کرتے رہتے ہیں آپ بھی سنتوں بھرا سفر اختیار فرما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 انشاء اللہ از اس مقدس مدنی ماحول کی برکت سے اولیاء کاملین کے فیوز و برکات ہم سب کو حاصل ہوں گے اللہ اجزاجل کی بارگاہ میں تو ہے کہ ہمیں اسی طرح خوش عقیدگی کے ساتھ اپنے پیر و مرشد اور تمام اولیاء کاملین کے تصرفات کا اعتقاد رکھنے اور ان سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیرہ واحسن احسن الجا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ